وہ جس کشتی کو دیکھتا ہے کہ اچھی کشتی ہے وہ مکمل کشتی کو چھین لیتا ہے جی غصب کر لیتا ہے پیسہ ایک نہیں دیتا تو مجھے تو وحی کے ذریعے پتہ چل گیا تھا اس لیے میں نے کشتی کا تختہ نکالا ایک کشتی جائے گی بادشاہ دیکھے گا ایب ہوگا کشتہ جو جی جو چھوڑو یہ ہمارے کام کی نہیں ہے اب تختہ تو ٹھیک کر دیں گے تھوڑے پیسے میرا کشتی بچ گئی یعنی ہاں؟ پہ مولانا رومی فرماتے ہیں گر خزر در بہر کشتی را شکستی در ہست بظاہر شکست ہے حقیقت میں درستی ہے بظاہر کیا ہے شکست ہے حقیقت میں کیا ہے درستی ہے بچ گئی ان غریبوں <laughs> پر ارادہ کیا میں نے آن آئی بہا یہ کہ عیب ناک کروں اس کو وقانہ ورا ہم ورا کا منع کرو کدام آگے تھا آگے ان کے بادشاہ میں نے جب پہلے ترجمہ پڑھا تھا نا تو ورا کا من کیا ہوتا ہے پیچھے نا تو مجھے ایک خیال ہوا بادشاہ پیچھے کشتی آگے جا رہی ہو پیچھا والا آگے کیسے آئے گا یہ کیا تو پھر معلوم ہوا کہ وڑا کا مانا کیا ہے قدام ہے آگے سمجھ یہ خیال کیا کرو عام طور آنے کیا ہوتا ہے پیچھے ادھر قدام ہے تھا آگے ان کے بادشاہ, وہ پکڑ لیتا تھا ہر کشتی کو سفینہ کے نیچے ہر کشتی درست کو ٹھیک ٹھاک کو ہسب کر کے امر غلام دوسرے واقع کی حکمت دوسرے واقعے کی حکمت یہ ہے قانون فطرت کا تو یہ ہے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 تو تھے ماں باپ اس کے مومن پشینہ پس اندیشہ کیا ہم نے یہ کہ گرفتار کر دیں ان کو سرکشی کے ساتھ اور کف کے ساتھ پس ارادہ کیا ہم نے یہ کہ بدلے میں دے ان کو رب ان کا بہتر اسے بیت بار پاکیزگی کے اور نزدیک تربیت بار شفقت کے رحم بام مل جدار باکری دیوار یہ دیوار تھی دو یتیموں کی اور ان کا باپ تھا بڑا نیک آدمی اس نے کیا, کیا؟ اس مقام پہ گڑھا کھودا گڑھا کھود کے اینٹے میٹے اچھا پلستر ملستر کر کے کیا رکھ دیا جی خزانہ رکھ دیا اور کہتے ہیں وہاں ایک تختی بھی تھی لوہ سمجھے سونے کی تختی اس کے اوپر کلما شریف بسم اللہ لکھا ہوا تھا مارچ میں دیکھ لینا سمجھے डیو, डیو, डیو, تو یہ خزانہ تھا اور اوپر کیا تھی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 تو یہ سارے کام اللہ کی وہی سے کیا اپنی رائے سے کیے ظاہر کا تعبیر یہ حقیقت ہے ان کاموں کی کہ نہ طاقت رکھی تو نے اوپر اس کے ضابط کی باقی رہا وہ ذل کرنین کا سوال کہ وہ کون سا بادشاہ جیسے تمام ہوئے زمین کو چھان مارا فتوحات کیے وہ ذوال کرنین ہے یہ قصہ ہے چوتھے دعوے سے متعلق بلا یشرغفی حکم ہی اہدا وہ تو سر فلمور اللہ کی ذات ہے یہ لکھا نہیں ہے قصہ چوتھے دعوے سے متعلق سوال کرتے ہیں آپ سے ذوال کے متعلق ذول کو ذوال کیوں کہتے ہیں کرنین کا من دو طرفیں کتنی طرفیں دی تو اس نے مشرق کی طرف اور مغرب کی طرف یہ دو بڑی بڑی طرفیں فتوحات کی تھی اس نے اس لیے ذوال کہتے ہیں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 جن کو اللہ نے بڑی عمر دی یہ پرانے مفسر کہتے ہیں لیکن جدید مفسر مولانا حفظ الرحمن صاحب وغیرہ یہ کہتے ہیں وہ ایران کا بادشاہ جس نے وہ بنی اسرائیل کو غلبہ دیا تھا یہ میں نے پہلے بتایا نا سائرس اس کا نام کیا تھا سائے اس کو قہ خسراؤ بھی کہتے ہیں قہ کباد قہ خسراو مولانا کے نزدیک وہی ہے ذلقر نین سمجھے جی اور اس کا زمانہ جو ہے نا وہ یہ سکندر کے قریب گزرا ہے سکندر یونانی کے قریب لیکن وہ مراد نہ لینا سمجھے فارس کا کوئی بادشاہ تھا یہ کس کے نزدیک ہے جی بال نحب الرحمٰن صاحب کے نزدیک لیکن ہم زیادہ ترجیح اسی کو دیتے ہیں ابن کثیر کے بات کو کہ ذل کرنین ابراہیم علیہ السلام کیا تھے ہم زمان اور ان کا وزیر کون تھا فضر اللہ علیہ السلام کیا سوال کرتے ہیں آپ سے ذوال کرن کے متعلق آپ فرما دیجیے ابھی پڑھتا ہوں میں تمہارے اوپر اس سے کچھ تذکرہ بے شک حکومت دی ہم نے اس کو روئے زمین کی عرص مراد کیا ہے روئے زمین کی اور دیا ہم نے اس کو ہر چیز سے سامان کافی سامان کافی سلطنت کو چلانے کے لیے فاطبہ صاببا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 او یہی سمندر اور پایا نزدیک اس کے قوم کو قوم کے نیچے لکھو کافر قوم کو ہم نے کہا اگر ذول کرنین تھا نبی جیسے بعض کہتے ہیں تو وہی نازل ہوئی اور اگر ولی تھا تو کیا الہام ہوا یا اس کے ساتھ کوئی نبی رہتے تھے اللہ ان پہ وہی آتی تھی یہ سارے ادار احتمالات ہیں ہم نے کہا ہے ذول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 ان قریب عذاب دیں گے ہم اس کو پھر لوٹایا جائے گا طرف رب اپنے کے اللہ ہی عذاب دے گا اس کو عذاب ساخت یہ وعید دارین سنا دی دونوں داروں کی بھائی وام من منا جو ایمان لائے عمل کی اچھے اس کے لیے کیا ہوگا اچھا بدلہ ہوگا فلاح الجان ہو الحسنہ اس کا اچھا بدلہ ہوگا بسنکول و انجام دنیا اور ہم بھی اپنا برتاؤ اس کے ساتھ آسان کریں گے یہ کون سی مہم تھی جی کون سی آپ مشرقی مہم لکھو مشرقی مہم کا ذکر پھر چل پڑا ایک اور کہ ادھر چلتا گیا چلتا چلتا چلتا یہ بھی آبادی ختم ہو گئی آگے کیا سمندر آ گیا لیکن وہاں دیکھا کہ ایک ایسی قوم رہتی ہے جان اس کو کیا کہتے ہیں ویشی جان قوم سمجھے ان کے مکانات نہیں تھے جیسے ہمارے مکانات ان کے مقامات نہیں تھے یعنی سورج کے درمیان ان کے درمیان کوئی آڑ نہیں تھی وہ دن کو دھوم میں پھرتے رات کو سردی کے اندر رہتے یہ جیسے جانور ہیں ایسے وہ سخت تھے مزاج کے مشرقی مہم کا ذکر چل پڑا اور رہا لے کے یہاں تک کہ جب پہنچ گیا مطلع شام سورج کے نکلنے کی جگہ سمراج کیا ہے منتا آبادی و نہ سورج کے نکلنے کی جگہ کو کون پاتا ہے پایا اس کو ابھرتا تھا ایسی قوم پہ کہ نہ کیا ہم نے واسطے ان کے آگے اس کے کوئی آٹ کیا معنی مکانات نہیں تھے جنگل میں رہتے تھے ایسے الامر اسی طرح ہے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 یہ شمال ہاں شمال شمالی سفر لے کے چل پڑا سمجھے جی عام طور پہ یہی ہے قرآن نے یہ نہیں کہا لیکن عام طور پہ مفسرین کہتے ہیں کہ شمالی راج ایک چلتے چلتے چلتے چلتے چلتے مولانا شمسلاک افغانی تو فرماتے ہیں کہ کوہ کاف تک پہنچ گیا کہاں پہنچ گیا کوکاف پھر کوکاو جب پہنچا نا تو وہاں ان کے قوم ملی ترجمان تھا بات چیت ہوئی وہ مسلمان ہو گئے اور انہوں نے کہا حضرت یا ماجوج آتے ہیں کوکاف سے دوسری طرف سے وہ ہمارے اوپر حارت گری کرتے ہیں قتل کرتے ہیں ڈکیٹیاں مارتے ہیں تو کوئی مہربانی کرو ادھر بھی پہاڑ ہے ادھر بھی پہاڑ ہے یہ درہ ہے نا درہ اس کو بند کر دو دیوار دے دو حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے تم کام کرا لو پیسے میں ہوں چادریں جا لوہے کی ان چادروں کو کھڑا کیا گیا ادھر پہاڑ ادھر پہاڑ درمیان میں کیا کھڑا کیا لوہے کی چادریں فرمایا ان کے اندر آگ دھوکو آج کا تو بڑی بڑی مشینیں ہیں نا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 سمت با غالبا شمالی مہم کا ذکر ہے پھر چل پڑے راہ لے کے یہاں تک جب پہنچے درمیان دو پہاڑوں کے صدائن منا دو پہاڑوں کے درمیان پہنچے تو پایا آگے ان کے قوم کو دون منہ آگے نہ قریب تھے کہ سمجھیں بات ایک دوسرے کی بات نہیں سمجھتے تھے لیکن کیسے ہو گیا ترجمان کھڑا گیا نا تو کہنے لگے بذری ترجمان عیز الکرن بے شک یاجوج و معجوج فساد کرنے والے ہیں زمین کے اندر پس کیا کریں ہم واسطے تیرے کچھ ٹیکس اوپر اس کے کہ بنا دے ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار مضبوط ہم ٹیکس دیتے رہیں گے حضرت نے میرا کوئی ٹیکس کی ضرورت نہیں پھر جو مال وہ مال کے اختیار دیا مجھ کو بھی جس کے میرے رب نے وہ بہت کچھ آئے. میں بڑا دار ہوں پس امداد کرو میری ساتھ طاقت کے کام کرا لو کر دوں گا تمہارے اور ان کے درمیان مزور دیوار آ زبر حجیت لاؤ میرے پاس لوہے کی چادریں کیا لو جی یہاں تک جب برابر کر دیا درمیان دو کناروں کے پہاڑ کا ایک کنارہ دوسرے پہاڑ کا یہ کنارہ کیا کھڑی کر دی گئی جی سب چادریں لوہے تھی کالن فکو فرمائے ان کے اندر پھوکو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 تو اس میں ملاس ہے یعنی کھردری نہیں ہے عملاس آتا ہے تو جو عملاس ہو لیسویں و لیسویں جنگو آدم تو آدمی چڑھ سکتا ہے تو گر پڑتا ہے عملاس کے اندارے ہیں اور نہیں طاقت رکھیں گے واسطے واسطے سراخ <سؤال> کی مضبوطی کی وجہ سے سراخ نہیں کریں گے اور ملاسات کی وجہ سے چاڑنی سکیں گے پر فرمائے حاضر رحمت میں ربی یہ دیوار کی تیاری ایک رحمت ہے میرے رب کی طرف سے فیضا جا واض ربی پر جب آ جائے گا وعدہ رب میرے کا اب وعدہ رب میرے کا دو معنی لیتے ہیں بعض لوگ تو نہ لیتے ہیں کہ قیامت آئے گی کیا تو اس وقت ٹوٹے گی بعض کہتے ہیں میرے رب کا وعدہ اس کے فنا کرنے کا چاہے قیامت سے پہلے پنا ہو جائے وہ وعدہ ہے رب کا جب آ جائے گا وعدہ رب میرے کا کر دے گئے اس کو ٹکڑے ٹکڑے اور ہے وعدہ رہے بم کا سچا جب دیوار ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی تو یاجوج یا جو نکل پڑیں گے یا نہیں اور چھوڑیں گے ہم بعض ان کے کو یہ مبادی قیامت ہیں چھوڑ دیں گے بعض ان یاجوج ماجوج کو اس دن کے گھسیں گے بیج باز दिव्यो, दिव्यो, दिव्यो, اور جب زیادہ فوج ہو زیادہ آدمی ہوں تو چلتے وقت ایک دوسرے کے اندر گھستے ہیں یا نہیں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 اور تھے نئی طاقت رکھتے تھے سننے کی میرے عزیز یاجوج ماجوج کون ہے اور ساد سکندری کیا ہے بعض لوگوں نے تو اتنے تک کہہ دیا کہ یاجوج ماجوج جو تھے نا وہ تا تاری تھے کون وہ ہلاک چنگیز والے جو تھے نا تا تھے وہی یاجوج ماجوج تھے بس ختم ہو گیا مسئلہ بعض لوگوں نے کہا یہ انگریز بدماش بے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 رحمہ اللہ تعالیٰ بڑا لمبا لے گئے اس بات کو لیکن بہرحال استاد استاد ہوتا ہے اللہ و شبیر عاضم تو مفتی صاحب کے استاد ہیں نا مفت مشید وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرما دیا ہے قرآن میں بھی یہی ہے کہ دیوار ہے حضور نے بھی فرمایا ہے کہ وہ دیوار کو کھودتے ہیں چاٹتے ہیں کیا متع کیسے کرتے رہیں گے اور آخر کے اندر آئیں گے تو بہرحال یہ ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا کہ پہلے چلو جو ہی آ رہے ہیں بدماش قومیں میں ان کو چھوٹے یاجوج باجوج بنا لو لیکن بڑا یاجوج باوجود جس کے متعلق حضرت حضر مراؤ کیا کے قریب آئیں گے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں نہیں آئیں گے د آئے گا عیصٰ علیہ السلام آئیں گے قتل کریں گے اس دور کے اندر ہوں گے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 کہ ساری دنیا کو چھان مرا غلط ہے لہٰذا ہمارا کیڑا یہی ہے کہ یاجوج ماجوج جو بڑے آئیں گے نا اِس علیہ السلام کے دور میں وہ موجود ہیں کسی دیوار کی رکاوٹ میں ہیں ہم نہیں دیکھ سکتے سمندر حیل ہوتے ہیں یہ ایمان لاؤ گے اور سمجھی بات علامہ عثمانی کے بات سب سے اچھی ہے شکوہ مشرقین ہے آفا حاصب کا کافر یہی ہے نا شکوہ مشرقین جی اچھا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 ان کی وہ کمائیاں جو دنیا میں کر رہے ہیں اور وہ گمان کرتے ہیں کہ تاکہ وہ اچھے کام کر رہے ہیں علاء کے لذینہ سبب ہفت اعمال ان کے اعمال کیوں ضائع ہوں گے سبب سبب وہی کفر ہے یہ وہ لوگ ہیں کفر کیا اپنے رب کی عیتوں کے ساتھ ملاقات کے ساتھ بہ ہفت ہو گیا امال ان کے پاس نہ قائم کریں گے ہم واسطے ان کے دن قیامت کے وزن کامال کا یہ کا. مطلق وزن نہ لکھنا کیا لکھو گے مطلق وزن کافروں کا نہیں ہوگا کیا ہوگا نا کافروں کا, نے کا ان کے کچھ بھی نہیں ہوں گے با کفر کا وزن ہوگا زال کا یہ بدلہ ہوگا ان کا جہنم بس, بس کفکریا انہوں نے بنایا میری ایتوں کو میرے رسولوں کو مذاق کیا ہوا اب اس کے مقابل بشارت تھے مومن کو بے شک جو لوگ امان کے اچھے ہوں گے ان کے لیے باغات بیشت کے مہمانی ہمیشہ رہیں گے نہ طلب کریں گے اسے والا جگہ کو تبدیل کرنا اللہ بہرو عظمت باری تالا عظمت باری تالا فرمایا اللہ کی شان اتنی اونچی ہے کہ آپ کا یہ سمندر ہے نا جس کو بحر محیط کہتے ہو کیا بھائی زمین تھوڑی ہے ارد گرد سمندر کیا ہے زیادہ ہے یہ سارا بحر محیط کا بن جائے سیاہی اور دوسرے مقام پہ درخت قلمیں بن جائیں سارے لکھنا شروع کرو اور یہ سیاہی ختم ہو جائے تو اتنی سمندر کی اور سیاہی ہو پھر بھی اللہ تعالیٰ کے او اللہ تعالیٰ کی تعریف تم پوری کار نہیں سکو گے یہ ہے عظمت باری تعالیٰ شان خدا بندی سمجھے جی آپ فرما دیجئے اگر ہو یہ بحر محیط سمندار سیاہی واسطے کالمات رب میرے کے کالمات سمرہ وہ کل لو جو اللہ کے اوصاف اور کمالات پہ دلالت کریں البتہ ختم ہو جائے گا سمندار پہلے اس کے ختم ہو کالمات رب میرے کے بعض حضرات کالمات معلومات ہی لیتے ہیں لیکن یہ زیادہ چاہے وہ کالمات جو اوصاف و کمالات پہ دلالت کریں پہلے اس کے ختم ہو جائیں کالے اگر اگرچہ لائیں مصل سمندر کے اور اس کی مدد کو کل انما نہ بشروم خلاصہ ساری صورت کا بھائی مضامین چار ہوتے ہیں نا مکی صورتوں میں خلاصہ آپ فرما دیجئے سوائے میں بشار ہوں تم جیسا یوہا الیا وہی کی جاتے ترا میری اس بات رسالت اس بات رسالت صداقت قرآن بھئی وہی کیس کی ہوتی ہے قرآن کی تو صداقت قرآن ہوگی جس پہ ہوئی اور رسول سچا انما الخلا واہ ہوا ہے جی تو ہی تین چیزیں آ گئیں آگے قیامت فمن کا نہرجول کا رب ہی ترغیب ہے پر جو امید رکھتا ہے ملاقات رب اپنے کہنے قیامت کا یہ چاروں مضمون آ گئے چاہیے عمل کرے عمل لے اور نہ شریک کرے سات رب اپنے کسی ایک الحمد للہ یا اللہ, یا رحمان یا رحمان اللہ, اللہ شہید اسلام ڈاٹ قوم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 یا صاحب الجمال سید البشر من لقد اسلام ڈاٹ